الزین تب جب بیزاری کا اظہار کریں گے جان چھڑائیں گے وہ جن کی عبادت کی گئی تھی جن کی بات مان کے چلا گیا تھا جن کی تقلید کی گئی تھی شرک میں من الزین تب وہ بیزاری کا اظہار کریں گے ان سے جو ان کے پیچھے چلے تھے وراب العذاب اور اللہ کا عذاب دیکھیں گے فتکتا بهم الاسباب اور ان کے درمیان سارے رشتے ختم ہو جائیں گے ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں رہے گا دنیا میں یہ رشتہ تھا کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں یہ ہمیں بچا لیں گے ادھر سے یہ رشتہ تھا کہ تم ہماری عبادت کرتے رہو ہماری مانتے رہو قیامت کی خیر ہے وہ تو اپنے ہاتھ کا کھیل ہے علی اعظب اللہ تسلی دیے رکھی لوگوں کو مرنے کے بعد جب ایک, ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہوا تو اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ دیکھو پھر ان کی حالت کیا ہوگی استبر اللہ زین جان چھڑائیں گے بیزاری کا اظہار کریں گے بھاگیں گے وہ لوگ جو اپنی پیروی کی دعوت دیتے تھے من اللہ تبہو ان لوگوں سے جو لوگ ان کی پیروی کرتے تھے شرک میں اور اس قسم کی چیزوں میں براب العذاب اور عذاب کے خدا کو دیکھیں گے وہ تقاتعت بہم اور ان کے درمیان کے جو رشتے نہ آتے تھے ختم ہو جائیں گے